نماز میں کے بیان میں کہ ظہر اور کی نماز میں کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی یعنی ظہر اور اصر کی نماز اس میں اخراط کرنا جائز ہے یا نہیں کیا بالکل خاموش رہیں گے سکوت اختیار کریں گے یا کوئی اخراج کریں گے اس حوالے سے دو مسلک ہیں سوید ابن حسن بن صالح اور ابراہیم بن علیہ, اللہ, علیہ محمد اللہ یہ حضرات اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت جو کہ غیر مشہور روایت ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں فراغ کرنا امام مالک رحمتہ اللہ علی. یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ زہر اور اثر میں بالکل بھی اشراب نہیں ہے نصر رن جبکہ دوسری طرف جمہور جس میں احناف شواف حنابلہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول کے مطابق یہ تمام حضرات اس کے علاوہ جمہور فقہا محدثین سب اس بات پر متفق ہیں کہ ظہر اور اصد کی نماز کے اندر قرار کرنا واجب ہے البتہ یہ کہ جہان پڑھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے جی تو جمہور حضرات کا جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور آسن میں قرار کرنا کیا ہے واجب ہے اور پتہ یہ ہے کہ جہرن پڑھنا جائے نہیں بلکہ اس پڑھا جائے گا ظہر اور آسن میں البتہ یہاں پر امام تحابی رحمۃ اللہ نے حصحب قومن سے پہلے تو نظرات کی دریلیں ذکر کی ہیں پہلے حضرات کی کر کے کہ دو دریلیں ذکر کی ہیں اس کے بعد اضحبا قومن تو کہا ہے لیکن اس کے بعد پھر متصل ان حضرات کے دلائل کے جوابات دینے کے بعد پھر جمہور کے دلائل کو ذکر کیا ہے وقال سے ذکر نہیں کیا خال اخارے کا آخر جو مشہور جملہ ہے وہ انہوں نے نہیں کہا بولتے رہتا اس باب کے اندر یہ مشہور مذاہب ہیں ایک طرف جمہور ہے اور دوسری طرف ہم لوگوں کو وائس کے لیے آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں یا آپ لوگ بھی چلے گئے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو مسلک ہیں زوہر اثر میں کہ آیا چرا یا نہیں تو حسن بن صالح سوید بن ابن ابراہیم ابن علیہ اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق بالکل کرات نہیں ہے کرات کرنی جائز ہی نہیں ہے نہ جہران نہ سر رن جبکہ جمہور احناف شواف ہنا بلا جمہوری سنگھ سب کا میں کرات ہے البتہ جہر نہیں ہے سرغن ہے سب سے پہلے جو در ذکر کی ہیں دو دریلیں ذکر کی ہیں حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ سے مروئی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں یعنی ظہر العصل میں خراق نہیں ہے اسی طریقے سے صبح دن کا کہتے ہیں کہ ظہر اور عصل میں خراق نہیں ہے یہ دو دریلیں ذکر کی ہیں اس کے بعد ان دو دریلوں کے جوابات دیے ہیں تمام تحاوی رحمۃ اللہ جمہور کی جانب سے دیکھیے ذرا باب القراۃ پھر ظہر وناسر پہلی دلیل ان حضرات کی جو کہ کراہت کے قائل نہیں ہیں زہر و میں تو کراہت کے منکری ان کی دلیل ابی قال حدثنا ربیع الماردن قال حدثنا حدثنا اسد بن موسی قال حدثنا سعید محمد محمد ابن زید عن ابي من موسی بن سالم عن عبد الله بن ابي الله بن عباس قال قلنا جلوسا في فتيان من بني هاشم الى ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم کے چند نوجوانوں میں رتب اللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رجلن عباس نے یہ آپ تھے؟ نے فرمایا رت ابن اباس نے کہ نہیں کالا فلاح الحو تو پوچھنے والے نے کہا فلاح اللحو کا نا یا کروفی ماں بین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں پڑھتے ہوں کہنا یہ کرو فیما بہی نہ ہوا ہی دل ہی دل میں فی حدیث سعید فی حدیث, حدیث عباس جو نقل کرنے والے ہیں تو سعید والی سند میں تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے منع فرمایا کہ نہیں یعنی آپ دل میں بھی نہیں پڑھتے تھے اور فی حدیث حماد اور حماد والی سند میں کیا ہے حضرت ابن عباس نے کہا یہ تو پہلے سے بھی بری بات ہے یہ تو پہلے سے بھی بری بات ہے یعنی کہ پہلا تو یہ تھا کہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ یہ کہ پڑھنا دل ہی دل میں لیکن دوسروں کو بتانا نہ یہ بھی کہتے ہیں یہ پہلے بری باتیں سے بھی فرمایا بندے تھے اللہ تعالیٰ نے تھا جو حکم دیا تھا فبل لغا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچایا ہے ما به اللہ کی قسم جو جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ انہوں نے کیا ہے پہنچایا ماں امر تو کہنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ باز کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی تبلیغ کے لیے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونچا نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ چھپایا کسی چیز کو لوگوں کو نہیں بتلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا تو ہر چیز ایسی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ زور میں ہی نہیں یہ ہے اکرام ابن اللہ تعالی عنہما اگر میرا ان پر بس چلتا لو کان علی آ رہے اگر میرا ان پر کوئی بس چلتا تو الفا کہ ان کی زبان اخاڑ دیتا پلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرا کی بس آپ کا کرا کرنا کرا ہمارے لیے کرا کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے کرا کی ہے ہم اس میں کراط کریں گے سپوتن اور جہاں جہاں آپ صلی خاموشی کی ہے ہمارے لیے الحاظ علاثار ان آثار کی طرف اللہ کی رویہ روایت اور انہوں نے انار اور ان روایات کی پیروی کی وکال اور انہوں نے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی خراج کرے کوئی ایک دور رسل میں بالکل بھی یعنی ہمارے نزدیک ہے بالکل بھی اچھا اسی طریقے سے دلیل نمبر دو وی کا اسی طریقے سے یاد ہی ہیں صحابی نہیں ہیں تو یہاں نقل کرتے آپ کے کی کیا کوئی کرار کرے گا کہا کہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انکار کیا فقیر مان ابن عباس رضی اللہ قدر بیانو خلاف اب یہاں سے مرویات مر سے رضی اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا زور السل میں کس سے فراس ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک کی ہے کہ آپ نے تو یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو میں نے محفوظ کیا اللہ اللہ ابن عباس کہتے ہیں غیر لا رسول علیہ وسلم میں یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر میں قرار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کا اظہار کر رہے ہیں عبداللہ اللہ ابن اباس ربی اللہ تعالیٰ اس بات پر باقی تو میں نے سنت کو محفوظ کیا آپ کی البتہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا آخر عمر تک یہ نہیں کرتے چلا کہ تحقیق ہی نہیں حوالے سے اس مسئلے حوالے سے لہذا پھر ان کا ایک جانب کو ترجیح دے کر یہ کہنا کہ کراط تیرے سے ہے ہی نہیں اور پھر ان کی حدیث کو استعلہ میں پیش کرنا یہ درست نہیں ہے لہٰذا ہم یہی یہ کہیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی علی اللہ علیہ کو اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں تھی کہ ظہر اور اثر میں قرع ہے یا نہیں لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ بڑی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو تحقیق نہیں ان کا پھر ایک جانب کو ترجیح دے کر اس سے استغال کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا تو لہذا جو کراط کی نفی کی ہے تو پھر نفی کرنا ضرور نہیں ہوگا باقی رہی بات ہے کیا تحقیقی بات ہے زہر ال کرنا تو جی ہاں صاحب رحم رضاء اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی مروعت آپ کے سامنے آ رہی ہیں آگے جب جمہور کا مسلک ذکر کریں گے اور اس میں جو احادیث ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری حدیث آپ سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں اسی بات کے اندر اس میں پتا چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے زہر العصل میں کرات کرنا اور پھر ایک جواب کو یہ دیا دوسرے نمبر پر جواب یہ دیا کہ حضرت عبداللہ عباس اللہ عنہ تعالیٰ کچھ کہ جو لوگوں نے کرا جو کے حوالے سے آپ حوالے سے زہر العصل میں بھی وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو اللہ تک یہ نکلتا ہے حضرت عبداللہ عباس اللہ عنہ تعالیٰ تعالیٰ بھی قائد ہے لہذا جہاں پر صرف کی ہے وہ قاعدہ بتا چکے ہیں کہ جب راوی کی روایت کے خلاف اس کا عامل ہو اور اس کا فتویٰ ہو پھر وہ روایت قابل استدلال نہیں رہتی یہ بات بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے چاہیے دو جواب ہیں اسی جواب کے اندر کیونکہ کے والے عمر کی بھی ایک روایت آ رہی ہے غفلہ رحم اللہ والی روایت کا بھی جواب بن جائے گا فقیر اللہ فصل کا کہا جائے گا ان حضرات <حملاتر> سے <fanshand> <fanshand fanshand> <fanshand> <fanshand> <fanshand> <fanshand> مانا تمہارے لیے جو ہم نے بن عباس کی روایت نقل کی ہے تمہارے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے وہ کیسے وزارت اس, اس کے خلاف بھی منقول ہے میں نے سنت کو حفظ کیا یعنی یاد کیا مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ ظہر یا نہیں سے کوئی تحقیق نہیں رسم یا آپ, ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نہیں کرتے یہ والی بات ان سے ثابت نہیں ہے تحقیقی طور پر لگوان ہو اور وہ جو روایت کو اب دو طرف کی باتیں ہوگئی ایک تو یہ تو تحقیق ہی نہیں ان کو کرتے تھے یا نہیں دوسرے خود جب یہ بات ہی منفی ہوگی کہ ان کو اس بات کی تحقیق کی ذلك وسلم من خود بخود کیا ہو گئی نفی ہو گئی ربو کرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جلد اپنے عباس سے علاوہ کئی سارے حضرات کو اس حوالے سے تحقیق اور حقیقت معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآب کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے سی کے اندر. تو خلاصہ گزری ہے زہر اللہ خراب کا منع فرما رہے ہیں اور اس روایت سے مدد چلتا ہے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ زہر العثر میں کیا ہے قرآب کی ہے آپ نے یا نہیں تو جب تک یہ نہیں ہے تو جانب کو ترجیح دینے کی بات خود بہت کیا ہو جائے گی منفی ہو جائے گی نفی ہو جائے گی اس کی جب اس بات کی نفی ہو گئی تو ہے مہاں بات اللہ تعالیٰ ما من ما خلاف یہ دوسرا جواب ہے یہاں سے پہلا جوابل سے تھا تحقیقی طور پر حضرت سب سے پہلے انہ قال اقرا خلف الامام یعنی رسول نے اباع کہہ رہے ہیں کہ اقرا خلف الامام ہے امام کے پیچھے قراءت کر دفات الح کتاب سورۃ فاتحہ کی پھر ظہر و اور عصر میں ایک نمبر 2 فبی قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا قال حدثنا یونس بن ابي صاحبانی بھی بھی بھی بھی فاتحہ ہی کیوں نہ ہو لیکن فیرا کیا ہو ضروری ہو تو یہ مجموعی طور پر تمام نمازوں کے لیے نمبر دو نمبر تین ابھی کالا محمد عن قال مقصود ہوا امام کا وہی تیرا مقصد ہے فقر مینا قل. قل کہتے ہیں کہ آپ کرو قل جو کیا ہو ہو تھوڑی ہوا یا زیادہ و قرآن قلیل اور قرآن مجید میں سے کوئی بھی چیز قلیل نہیں ہے یعنی تھوڑی کرو کراک یا کرو کریکن کرو ضرور یہ فرما ماضی کہ قرآن کریم کا تھوڑا بھی کیا ہے زیادہ ہے ایسے ہی فرمایا آگے اپنے عمر کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں کوئی نماز پڑھوں گا افرافیہ اور میں فراط نہ کروں گی قرآن قرآن کو کہتے ہیں ما اور مات جو کیا ہو زیادہ آسان ہو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے میں کوئی بھی لواز نہ کروں جس سے مجھے حیا آتی ہے امام اب امام کہ تبصرہ دیکھے کل اباد ابن آبادی کرنما کیا ہے اس کا اوپر آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن آباد کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو امام کے پیچھے فراغ کرو امام کے پیچھے بھی فراک کرو اب دیکھو ہمارے ہاں یعنی لناب کے ہاں یہ ہے کہ امام کے پیچھے فراک کرنا تو جائز نہیں ہے کیونکہ امام مقتدیوں کی طرف سے ایک ذمہ دار ہوتا ہے ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے جبکہ یہ بات طے ہے کہ مقتدی امام کا ذمہ دار نہیں ہوتا اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مختری امام کا ذمہ دار نہیں ہے امام مختدیوں کا ذمہ دار ہے صلی اللہ اللہ اللہ جب مختدی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ جبکہ وہ کسی کرا کر امام کے پیچھے کرا کر جبکہ مختدی امام کا ذمہ دار بھی نہیں ہے تو اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ امام جو کہ مختریوں کا ذمہ دار بھی ہے اس کے لیے بطریقہ قولا ضروری ہوگا کہ وہ کرا کرے تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق کے لیے قرع ہے تو امام کے لیے کیا ہونی چاہیے بطریقہ اولا ہونی چاہیے لہٰذا ثابت ہو گیا کراک بھی بھی بھی ہے تعالیٰ قدر ال ان کی رائے کے مطابق یہ معلوم ہوا کند المام وخل فل امام فضور کے مقدی مقتدی خراق کرے گا امام کے کسی بھی زور اور نثر میں وقت رائل المام اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں یحم المہ دار ہوتا ہے ذمہ داری اٹھاتے ہیں مقتدی کی جانب سے اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہم یہ نہیں ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں یا یہ کہنا درست نہیں کہ ہم نہیں جائز سمجھ لی کہ ہم نہیں دیکھتے ماموں امام سید سے مختلف جو ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہو یا مداری اٹھا تو امام جی طرف سے کچھ بھی تو فائدہ کانو کرا جب مقتلی قرار کرے پس امام زیادہ اس کے لائق ہے کہ وہ کیا کرے کراک کرے ماں باپ روینا ماں باپ روینا باغ کے ماں قدرہ بلکرا کہ ہم نے روایت کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ رجحان کی روایت سے استقبال کر کے زہر الرسل میں کراط نہیں ہے یہ بات درست نہیں اور اسی کے ساتھ گزری ہے اسے انکار کیا ہے اس لیے صحابۂ سے آپ کے سامنے جو منفرین کراکا زہر اثر کے ان کی دو دلیلیں ان کے جوابات ابا تفصیل کے ساتھ آ گئے یہاں سے جمہور دلائل ذکر ہو رہے ہیں دس دلیلیں ہیں ان آپ کے سامنے آئیں گی آخر الحمد اللہ السلام علیکم